الحمد للہ وقفا السلام الائیباد الدین الصطفی الم آباد الخالص معفت و نبی کن نبی کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تین بنیادی اصول ہیں اور نہایت اہم انہی پر اسلام کی بنیاد ہے اور انہیں تینوں اصولوں کے متعلق قبر میں بھی انسان سے سوال ہوگا ان میں ایک ہے مرربک وما دینک اور تیسرا ہے ومن نبی تین سوالات ہیں مربک تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال دوسرا وصول وما دینک تمہارا دین کیا ہے نمبر چار نمبر تین ومن نبی تمہارا نبی کون تین وصول ہیں ان میں سے پہلے دونوں وصول کا تذکرہ گزر چکا ہے ہو چکا ہے مرب کی بھی تفصیل گزر چکی ہے وما دینوں کا اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے آج سے انشاء اللہ تیسرا اور آخری سوال ہے من منبیوں کا تمہارا نبی کون ہے اس کے متعلق باتیں شروع ہو رہی ہیں نبی علیہ اللہ صاحب مطلب کیا ہے نبی کی معرفت نبی کو پہچانے ہمارا ہمارے نبی کیا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور انہوں نے او کیا لے کر کے آئے تھے کیوں آئے تھے کیسے ان کی زندگی گزری ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور علم اتنا ہو جو اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما بداری کے لیے مجبور کر دے نبی کی معرفت کے لیے پانچ چیزیں پہلے آپ حضرات یاد کریں کہ پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے کم سے کم نبی کی مارفت یعنی آپ سے کچھ پوچھا کہ من من آپ کا نبی کون ہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں قبر میں جب پوچھا جائے تو آپ فرشتوں کو جواب دے سکیں تو پہلے کم سے کم پانچ چیزوں کا علم نبی کے متعلق ہونا چاہیے نمبر ایک نبی کے نسب اور حسب کا علم ہونا چاہیے نبی کون تھے اس خاندان سے تھے اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے دوستو نبی کی معرفت میں سب سے پہلی چیز پانچ چیزوں میں سے پہلی چیز اس کا جاننا ضروری ہے نبی کا حسب نسب کہ نبی کون تھے ان کے باپ کا نام ماں کا نام جاننا خاندان کا نام جاننا ضروری ہے نمبر دو نبی کی زندگی کتنے دن دنیا میں رہے اور آپ کی زندگی کہاں گزری ہے پیدا کہاں ہوئے کہاں کہاں آپ گئے ہجرت کیا ان تمام چیزوں کا علم اچھی طرح سے ہونا چاہیے نمبر تین جس کی معرفت ضروری ہے نبی علیہ سلاب کی مسلسل زندگی کا علم ہو جانے کے بعد نبوت کی زندگی کتنے دن کی ہے اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا تو نبی بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے یہ نبوی زندگی اس کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے نمبر چار آپ نبی اور رسول کیسے بنے کس چیز سے بنے کیسے بنے پیدا ہوتے ہی تو نہیں اعلان کیا اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا تو کیسے بنایا نبی بھی بنے اور رسول بھی بنے کیسے آپ بنے کس چیز کی بنا پر نمبر پانچ پانچویں چیز اللہ آب, اللہ آپ کو کیا لے کر کے بھیجا گیا اور کیوں بھیجا گیا یہ نبی کی معرفت میں ان پانچوں چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے آخری چیز اللہ تعالی نے آپ کو کیا لے کر کے بھیجا اور کیوں بھیجا یہ پانچ نہیں ہیں ان کو نشی کر لیں پہلی چیز نبی کی حسب نصب آپ کی قوم قبیلے سے کا نام علم ہونا چاہیے کس قوم کس قبیلے تھے کس خاندان سے تھے نمبر دو نبی کی زندگی کتنی تھی اور نبی پیدا کہاں ہوئے زندگی آپ نے گزاری کہاں کہاں اس کا بھی علم ہونا چاہیے نمبر چار نمبر تین نبی کی نبوت والی زندگی حیات نبویہ یعنی نبی بننے کے بعد آپ کتنے دن تک زندہ رہے کتنی زندگی آپ کو ملی نبوت کے بعد اس کا بھی علم ہو چونکہ بہت سارے شریعت کا دارومدار مدار اس کی معرفت نمبر چار اللہ نے آپ کو کیسے نبی بنایا اور کیسے رسول بنایا پانچویں چیز یاد رکھیں اللہ نے آپ کو کیا لے کر کے بھیجا اور کیوں بھیجا رسول کے معنی کچھ لے کر کے آنے والے تو اللہ نے آپ کو کیا لے کر کے بھیجا اور کیوں آپ کو بھیجا یہ ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے ان پانچوں چیزوں پہلا سوال اب ان کو آپ دیکھیں آپ کون تھے آپ کا حسب نصب کیا ہے تو آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب بن ہاشم ہیں اور ہاشم قریش آپ یہ کہیں کہ ہمارے نبی قریش سے تھے قریش میں کس قبیلے سے آپ ہاشم کی نسل دیتے۔ نام آپ کا محمد ابن عبداللہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا انعام جو محمد ابن عبداللہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انعام قرآن میں بھی لیا ہے محمد رسول اللہ انجیل اور زبور میں بھی آپ کا نام محمد اور احمد بتایا گیا ہے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان محمد نام کا آپ ہے آپ سے پہلے محمد نام کا کوئی انسان نہیں گزرا ہے سب سے پہلا انسان جس کا نام محمد ہے رکھا گیا وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اربوں میں اس نام کو لوگ جانتے نہیں تھے اور کہتے ہیں کہ آپ کا یہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو محمد رکھا تھا اس سے آپ کے دادا آپ کے دادا نے ایک نیک پھال لینے کی محمد کے مانے آتے ہیں تعریف کیا ہوا جس کی تعریف کی گئی ہو تو اچھے نام سے پال لیا تھا کہ ہمارے بچے کی تعریف ہوتی رہے عبد المطنیف کا انتخاب تھا اور خاندان کے لوگوں کا اسی لیے حسان بن ثابت نے جب نبی علیہ اللہ کے متعلق نعت پڑھی اشعار بنائے تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وزال ارش محمود ان محمد عرش والے کا نام محمود ہے اور یہ محسوس سلم جو مدینے والے ہیں ان کا نام محمد ہے محمد اور محمود ان کا اسلام آدہ روٹ ورڈ جو ہے وہ حمد ہے یعنی تاریخ محمد کے مانے تاریخ بہت زیادہ تاریخ کیا ہوا نبی علیہ السلام سام حسب اور نصب پھر تو آپ کا نام ہوا آپ قریش تھے قریش قریش سے تھے اور قریش عرب سے تو آپ کا نام محمد ہے آپ قو میں قریش سے ہیں کبیلے قریش قو میں قریش سے ہیں اور قریش جو ہے وہ عرب کا ایک حصہ ہے عرب کس کو کہتے ہیں عرب حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ کی نسل کو کہا جاتا ہے عرب سب سے پہلے فصیح عربی جس نے بولی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ ہے تو اب آپ کے بارے میں پوچھا جائے آپ سب نسب کہا جائے گا آپ قریشی ہیں آپ عرب کے ہیں اربوں میں بھی آپ قریش کے ہیں قریش قبیلے میں بھی آپ ہاشم خاندان ہیں یہ آپ کا حسب نصب ہوا ہمارے آخری نبی وسلم اسی خاندان سے پیدا ہوئے یہ تو آپ کا نام تھا پھر آپ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر آپ کی زندگی کتنی تھی تو ب اتفاق علماء اللہ تعالی نے آپ کو ترسٹھ سال کی زندگی عطا کی تھی سکسٹی تھری ایئر یہ آپ کی مکمل زندگی ہے ترسٹھ سال کی زندگی اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا اور اس ترسٹھ سالہ زندگی جو ہے اس میں ابتدائی زندگی چالیس سالہ جو ہے نبوت سے قبل کی ہے اور تیئیس سالہ زندگی آپ کی رسالت اور نبوت کی ہے آپ کے علم میں آ گیا کہ نبی صلاح شام کے متعلق اتنی معلومات آ گئی اللہ تعالی نے آپ کو اس طرح سے پیدا کیا اور آپ کی اتنی عمر تھی اور مکے میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے پھر آپ کو رسول اور پیغمبر کیسے بنایا کیسے بنایا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے جب آپ کنبوت آپ پر چالیس سال گزر گئے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول کئی سب نبوا نبوت کا سلسلہ کیسے آپ آیا کیسے نبوت آپ کو کیسے ملی تو نبی رہا کہ سب سے پہلے نبوت جو مجھے ملی سب سے پہلے میرے دل میں خلوت کی محبت ڈھال دی گئی یعنی تنہائی مجھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں چلنا پھرنا زیادہ اچھا نہیں لگتا دل چاہتا تھا کہ میں کہاں چلا جاؤں بالکل اکیلے زندگی گزاروں تو یہ آپ پر کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے جب آپ کو خلوت اور تنہائی بہت پسند پڑی اچھی لگنے لگی دل چاہتا تھا تنہائی بھی رہیں تو آپ خلیف القبرا سے کہتے تو تیار کرو جب پوشا تیار ہوتا تو مکے سے دور کچھ فاصلے پر پہاڑ کے اوپر غار ہیرا ہے اس غار ہیرا میں جا کر کے آپ اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے. اس عبادت کا وقت وہاں عبادت کرتے تھے اور جب پوشا ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ آپ آتے تھے اس طرح سے کافی عرصے تک آپ تہنس اتحبی بخاری کے روایت غار ہیرا میں آپ بیٹھ کر کے عبادت کرتے رہے اور ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصے کے بعد اللہ تعالی نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا اور فرشتے نے آ کر کے آپ کو رسالت فرشتے نے آ کر کے آپ کو فرشتہ نادل ہوا اور یہاں اسی گارہرا سے فرشتے نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بسم ربک کے خلق اس طرح سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی معرفت نبی کے مقام و مرتبے کی معرفت عطا کرے اور سب کو اپنے نبی کا سچا اتباع ابتبا سچی اتباع کرنے والا اور پیروکار بنائے اقول قبل واسطرلا مین ڈیو